اور اے محبوب اگر وہ تم سے دغا چاہیں گے تو اس سے پہلے اللہ ہی کی خانت کر چکے ہیں جس پر اس نے اتنی تمہارے قابو میں دے دیے اور اللہ جانی والا حکمت والا ہے